الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على ابيك اصحابك يا حبيب الله سرکاری نامدار سند ماہ علیہ و علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثناء اور درو شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ پیارے پیارے اسلامی بھائی الحمد للہ السل آج امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ریاض ستار قادری جامت برکات علیہ کے فیضان اور دعوت اسلامی کے احسان سے آج ہم یہاں پر فرض علوم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک ضروری بات جو اہم بات فرض علوم سے متعلق ہے کہ جو شخص فرض علوم یعنی جو باتیں اس پر اس کے موجودہ حالت کے مطابق سیکھنا ضروری ہے انہیں نہیں سیکھتا وہ شخص شریعت متحرہ کی روشنی میں فاسق قرار پاتا ہے یعنی فاسک گناہ ہے وہ شخص اور اگر وہ فاسی کے مولین ہے یعنی واضح طور پر کھلے عام جو گناہ کرتا ہے کھلے عام اس کی یہ باتیں ظاہر ہیں کہ اسے فرض علم کا نہیں معلوم تو وہ فاسی کے مولین کہلائے گا اور فاسی کے مولین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نماز بھی مقرول تحریم ہوا کرتی ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی عالمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی تصنیف بہر شریعت جو فرض علوم سے مالا مال ہے آپ اس کے نوے حصے میں جو مکتبت المدینہ سے شائع کردہ ہے اس کی دوسری جلد اور حصہ نوا ہے اس میں جو تعذیر کا بیان ہے اس میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی مسلمان کو فاسق کہا تو اب اس فاسق کہنے کی وجہ سے اس کے خلاف قاضی کی عدالت کے اندر دعویٰ دائر کیا گیا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے تو قاضی اس سے دلیل طلب کرے گا اس سے پوچھے گا کہ تم نے اسے فاسق کہا تو اس بات کو ثابت کرو کہ یہ بندہ فاسق ہے اب وہ بندہ جو گواہی کی شرائط ہیں اور جو دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ باتیں بیان کر دے تو, تو ٹھیک ہے ورنہ قاضی اس کو تاضیر کرے گا یعنی اس کو سزا دے گا کہ اس نے ایک مسلمان کو فاسق کہا ہے آپ اس کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص اتنا کہہ دے کہ میں نے اس کو فاسق اس لیے کہا ہے کہ یہ فرائض کو ترک کرتا ہے تو اب قاضی اسلام قاضی جو ہے اس شخص سے کہ جس کو فاسق کہا گیا ہے اس سے اسلام کے فرائض دریافت کرے گا اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے یعنی اب یہ صدر الشریعہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد بیان کر رہے ہیں فرمارے یعنی وہ فرائض جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے نہ سیکھا تو اس کے فاسق ہونے کے لیے یہ کافی ہے تو اس جزیے کی روشنی میں اس عبارت کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوا کہ جو باتیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں اگر وہ ہم نے نہ سیکھی تو فاسق قرار پائیں گے اب یہ بات بیان ہو چکی یہ پہلی بات پہلا جزیہ اور پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ جو بندہ فرض علم نہیں سیکھتا وہ فاسک قرار پاتا ہے اور فرض علم کے بارے میں ہم نے م... ہم معلوم ہو چکا ہمیں کہ فرض علوم اپنی موجودہ حالت کے اعتبار سے ہوتے ہیں فرض علوم کے اندر سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے عقیدے کی عقیدے کا بیان جب تک بندے کا عقیدہ درست نہیں اس وقت تک اس کے اعمال کا اس کو فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ایک بنیاد ہے اور جو امال ہم کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کے عمارت کی حیثیت رکھتے ہیں تو جب تک بنیاد درست نہ ہو اس وقت تک عمارت درست نہیں ہوتی عقیدہ جب تک درست نہیں ہوگا اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے حضرت علامہ محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اہل سنت کے ایک بہت جدید عالم گزرے ہیں انہوں نے بخاری شریف کی شرح میں فیوز الباری کے نام سے آپ کی شرح ہے اس کی پہلی جلد میں عقیدے کی اہمیت کو اس مثال سے سمجھایا کہ جب بندہ کوئی معمار کوئی انجینئر یہ کوئی مکان کھڑا کرنا چاہتا ہے کوئی عمارت بنانا چاہتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے ایک نقشہ تیار کرتا ہے پھر اس نقشے کے مطابق اس عمارت کو بناتا ہے اگر بغیر نقشے کے عمارت کھڑی کی جائے گی تو وہ ٹیڑھی میڑی ہو کے رہ جائے گی تو فرماتے ہیں کہ عقیدے کی مثال اسی طریقے سے ہے کہ بندہ جس طرح کے عقائد وہ رکھتا ہے جو اس نے اپنے عقائد بنا رکھے ہیں اسی کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے اب اگر اس نے نقشہ صحیح بنا رکھا ہے تو وہ صحیح اعمال کرے گا اور اگر اس کا جو بنیادی نقشہ اپنے اعمال کرنے سے پہلے وہی وہ غلط بنایا ہوا ہے تو اب اعمال بھی اس کے غلط ہو جائیں گے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی انہوں نے بہار شریعت کے سترہ حصے لکھے سترہ حصہ کچھ لکھا اور مکمل نہیں کر پائے اور یہ سارے کے سارے حصے یہ فرض علوم پر مبنی ہیں جتنے بھی یہاں پر بیان ہوں گے ہمارے وہ سارے کے سارے اس بہار شریعت کے اندر تقریباً موجود ہیں آپ نے پہلے دوسرا حصہ لکھا جو عبادات سے متعلق ہے اس میں طہارت کا بیان ہے سے متعلق جتنی باتیں ہیں نجاست وغیرہ وضو وسل سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی ایک حصہ لکھا تھا یعنی دوسرا حصہ لکھا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اعمال کی درستی یعنی اعمال جو میں لکھ رہا ہوں آگے جو تہارت کا بیان لکھ رہا ہوں نماز کا بیان لکھ رہا ہوں روز زکات کا بیان لکھ رہا ہوں حج کا بیان لکھ رہا ہوں ان تمام کی درستی عقائد کی صحت پر متفر ہے یعنی اسی صورت میں یہ تمام کے تمام اعمال درست ہو سکتے ہیں جبکہ عقائد درست اگر عقائد درست نہیں تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ اصول مذہب سے بھی آگاہ نہیں ہیں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے کس طرح کے ہمیں عقائد رکھنے چاہیے اس کو مزید سمجھنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک مبارک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسے غور سے سماعت فرمائیے اور اس کی روشنی میں ہم مزید عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کی انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید سنیں گے اب فرماتے ہیں اپنے رسالے اطائب تہانی جو فتح رضویہ کی بارہویں جلد کے اندر ہے کہ فرائض ادا نہ کرنے یا ان کی ادا سے باز رکھنے پر آدمی کافر نہیں ہوتا کسی نے نماز نہیں پڑھی فاسی کو سازد ہے سخت گناگار ہے اندیشہ ہے کہ اس کا موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے کسی کو نماز سے روک دیا سخت گناہ ہے روزہ نہیں رکھتا رکھنے نہیں دیتا لیکن وہ بندہ کافر نہیں جب تک ایسے فرض کی فرضیت کا منکر نہ ہو جس کا فرض ہونا ضروریات دین سے ہو ابھی ان شاء اللہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ ضروریات دین کیا ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھیے کیا فرمایا کہ اگر فرض ضروریات دین سے ہے اور اس کا وہ منکر ہے اس کو مانتا ہی نہیں ہے تو دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا نماز نہیں پڑھی پڑھنی نہیں دی گناہ ہے فاسی کو فاضر ہے لیکن کافر نہیں البتہ اگر وہ نماز کی فرضیت کا ممکن ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ نماز ہم پر فرض کی گئی ہے مانتا ہی نہیں ہے کہ روزہ ہم پر فرض کیا گیا زکوٰۃ کی فرضیت کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا تو اب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو یہ عبارت ہمیں بتاتی ہے عقیدے کی اہمیت ہمارے سامنے واضح کرتی ہے کہ عقیدہ اگر درست نہیں عقائد کی صحیح معلومات نہیں تو بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے کیونکہ بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد ہی اسلام ہے یعنی جن کی بنیاد پر بندے کا اسلام قائم ہے اگر انہی عقائد کے اندر بندے کی خرابی آ گئی تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا اب ساری زندگی عمل کرتا رہے ساری زندگی نے کیا کرتا رہے اس کی وہ نیکے اسے فائدہ نہیں دیں گی پرانے مجید فرقان حمید میں اللہ و تعالی کوال ابراہیم کی آیت نمبر اٹھارہ میں ارشاد فرماتا ہے کنزل ایمان اپنے رب سے منکروں کا حال ایسا ہے کہ ان کے کام ہے جیسے راک کہ اس پر ہوا کا سخت جھونکا آیا آندھی کے دن میں ساری کمائی میں سے کچھ ہاتھ نہ رہا یہی ہے دور کی گمراہی کافیروں کا حال بیان کیا کہ جن کا ایمان نہیں ایمان سے ہاتھ دو بیٹھے ساری زندگی عمل کرتے رہے جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے اعمال کا حال یہ ہوگا جیسے ایک راک ہے رات کا ڈھیر ہے اور اس پر تیز ہوا چلے تو راک کہاں باقی رہتی ہے ساری کی ساری راکھ اڑ جاتی ہے تو ایسا ہی معاملہ اس بندے کے ساتھ ہوگا کہ جو ساری زندگی نیک عمال کرتا رہا لیکن جب قیامت کے دن آئے گا اور اس کا ایمان سلامت نہ ہوگا تو سارے کے سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے ایک اور آیت مبارکہ جو سور نور کی انتالیس آیت ہے 39 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تبارہ تعالی تعالی ارشاد فرماتا ہے <شَيْعَاً> ترجمہ کنظر ایمان اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا جنگل میں کہ پیاسا اسے پانی سمجھے یہاں تک کہ جب اس کے پاس آیا تو کچھ نہ پایا یعنی جس طرح بندہ جنگل میں جا رہا ہے پیاس سے بے حال ہے تو اسے جنگل میں یا صحرا کے اندر ریتا چمکتا ہے جب ریت جب چمکتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے اب وہ بے ہو کے تیزی کے ساتھ اس کے پاس جاتا ہے جب قریب جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جس کو میں پانی سمجھ رہا تھا وہ تو ایک چمکتی بھی ریت تھی تو اس کو اس ریت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہی حال ان بندوں کا ہوگا کہ جو ساری زندگی اعمال کرتے رہے قیامت کے دن جب آئیں گے تو وہ امال اسی ریت کے ڈھیر کی طرح ہوں گے جو ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے تو یہ چند باتیں میں نے عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے عقیدہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کیونکہ عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج اور بعض اوقات جو ہے وہ اہل سنت کے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے اور اہل سنت کے مذہب سے خارج ہونے کا مطلب سنیت سے خارج ہونے کا مطلب وہ بدین اور گمراہ ہو گیا اب عقیدہ کہتے کس کو ہیں عقیدے کی جو لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تعریف کی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ القد گان باندھنا کسی چیز کو باندھ دینا جب آپ کسی چیز کو باندھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اقدا اس چیز کو باندھ دیا ہے تو یہ اس کی لغت کے اندر تعریف ہے کہ بندہ جب کسی چیز کو باندھتا ہے یا کسی چیز کو باندھنا پایا جاتا ہے داغا باندھا کسی تھیلی کے اوپر آپ نے ڈوری باندھ تو اس کو کہا جائے گا کہ اس نے جو ہے وہ عقد کا کام کیا ہے اسی عقد سے لفظ عقیدہ نکلا ہے تو جب کسی چیز کو باندھا جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس چیز کو باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہو جائے وہ چیز محفوظ ہو جائے وہ ایسی ہو جائے کہ اب وہ ہم سے گم نہ ہو ہمارے ہم سے جو ہے وہ گر نہ جائے وہ چیز اور شریعت کی روشنی کے اندر عقیدہ کا مطلب ہے ما یدگ جن و بھیل انسان کہ جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے جس بات کو جس کام کو انسان اپنا دین بنا لے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے یہ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ لے جنہوں نے احیاء العلوم کی شرح لکھی اتحاد کو اس کے اندر انہوں نے عقیدے کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ انسان جس بات کو جس کام کو اپنا دین بنا لیتا ہے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے پھر عقیدے کی دو قسمیں ہیں بنیادی پہلی قسم ہے عقیدہ صحیحہ صحیح یعنی صحیح عقیدہ جو تمام بری باتوں سے محفوظ ہو عقیدہ صحیح صحیح عقیدہ یہ ایک پہلی قسم اور دوسرا عقیدہ عقیدہ اے یعنی وہ عقیدہ کہ جو باطل ہو جو گمراہی والا عقیدہ ہو جو کفر والا عقیدہ ہو تو عقیدے کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہوئی صحیح عقیدہ باطل عقیدہ پھر اس کے بعد جو عقیدہ صحیحہ ہے جس کو صحیح عقیدہ کہتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں پہلی وہ قسم کہ جس پر مدار اسلام ہے مدار دین ہے جس کے اوپر یعنی اگر وہ عقیدہ پایا جائے وہ عقیدہ صحیح پایا جائے تو اس صورت میں بندہ مسلمان رہتا ہے ورنہ دائرہ اسلام سے خارج عقیدہ سشیح کی پہلی قسم وہ عقیدہ کے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے دوسری قسم کہ جس پر مدار سنیت ہے اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فتح رضویہ کی انتیسویں جلد میں جو جدید مقررہ جس کی تخریف کی گئی ہے پتاور غذیہ شریف کی اس کی انتیسویں جلد میں آپ ارشاد فرماتے ہیں تعریف کرتے ہوئے اس عقیدے کی کہ عقیدہ وہ چیز ہے عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد جس کا اعتقاد جس کا لحاظ رکھنا مدار سنیت ہے جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے کہ اگر یہ عقیدہ پایا جائے گا تو بندہ سنی ہوگا ورنہ وہ سنیت کے دائرے سے خارج ہو جائے گا سنی نہیں رہے گا وہ اور اس کا انکار کرنا یعنی یہ جو دوسرا عقیدہ ہے کہ جس پر سنیت کا دار و مدار ہے اس کا انکار کرنا بلکہ اس میں تردد کرنا یعنی شک و شبہ کرنا کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے یہ بندے کو گمراہ کر دیتا ہے تو یہ دو قسمیں ہو گئی عقیدہ صحیحہ کی پہلی وہ قسم کہ جس پر اسلام کا دار و مدار ہے دوسری وہ قسم کہ جس پر سنی ہونے کا دار و مدار ہے اور اسی کا جو برعکس لے لیں کہ جو عقیدہ باطلہ ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں پہلی وہ قسم کہ وہ عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یعنی کفر کا عقیدہ جو کافروں کا عقیدہ ہے ویسا عقیدہ رکھنا یہ بندے کو دار اسلام سے خارج کر دے گا اور دوسری قسم وہ کہ جو گمراہی والا عقیدہ ہے ایسا عقیدہ رکھنا کہ جس کی وجہ سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اچھا اب جو باتیں میں نے بیان کی ان میں جو عقیدہ صحیح کی میں نے پہلی بات بیان کی کہ وہ عقیدہ صحیح ہے کہ جس پر مدار اسلام ہے تو وہ باتیں کہ جس پر مدار اسلام ہوتا ہے وہ ضروریات دین ہوتی ہیں ضروریات دین ہوتی ہیں ضروریات دین کی بہت ساری کتابوں کے اندر تعریفیں ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ہے وہ رد المحتار کے اندر علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح حدیثیہ میں بیان کی ہیں لیکن میں یہاں آپ کے سامنے جو سب سے آسان تعریف امیر علیہ سنت نے اپنی تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں جو تعریف بیان کی ہے وہ آسان ہے انشاءاللہ وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اللہ اس کی جو شرح ہے جو اس کی مزید وضاحت ہے وہ ارض کروں گا آپ فرماتے ہیں کہ ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں جیسے اللہ عزبل کی وحدانیت یعنی اللہ ازب بدل کو ایک ماننا ہر ایک جانتا ہے ہر خاص آدمی بھی جانتا ہے عام آدمی بھی جانتا ہے کہ اللہ ازبدل ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح انبیاء کرام ارحم السلام کی نبوت کہ انبیاء کرام الم السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے ان کا نبی ہونا ان کا رسول ہونا اس کو بھی ہر ایک بندہ جانتا ہے تو اس کا اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے اسی طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکوٰۃ فرض ہے حج فرض ہے یہ باتیں ضروریات دین میں سے ہیں تو ضروریات دین وہ احکام کے جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو اب یہاں پر ایک بات یہ کہ اس کی وضاحت خود اس عبارت کے اندر بھی موجود ہے کہ عام سے کیا مراد ہے خاص سے مراد تو علماء ہو گئے عام سے مراد وہ شخص کہ جو علماء کی صحبت میں رہتا ہو ہر عام نہیں جنگل میں رہنے والا پہاڑوں پر رہنے والا دور دراز کی بستیوں میں رہنے والے جن کو اسلام کے احکام کی معلومات نہیں ہوتی وہ عام مراد نہیں بلکہ وہ عوام مراد ہے کہ جو علما کے ساتھ مربوط رہتے ہیں علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں ان سے سوال جواب کرتے رہتے ہیں علماء کے افادات سنتے رہتے ہیں وہ عوام یہاں پر مراد ہے تو ہر خاص آدمی اور ہر ایسا عام آدمی جس بات کو جانتا ہے اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے اب اگر ضروریات دین میں سے کوئی بندہ کسی بات کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارے عقیدہ سیاح کی پہلی قسم مزید اسی کو واضح کرتے ہوئے امیر لسنت آگے لکھتے ہیں کہ ضروریات دین میں بعض نہیں کی تعریف بیان کی ہے کہ ضروریات دین وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ثبوت یعنی جہاں سے ہم انہیں لے رہے ہیں جہاں سے انہیں ہم حاصل کر رہے ہیں وہ قطعی ہوں قطعی سے مراد کہ اس میں کسی شخص کسی شبے کی گنجائش نہ ہو جیسے قرآن کی آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا واحد ہونا بیان کر دیا تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ قطعی ہے یعنی اس میں کسی شک و شبہ کی ہمیں حاجت نہیں نہ اس میں شک و شبہ ہو سکتا ہے کوئی گنجائش نہیں ہے پہ شک و شبہ کی تو ایسی عبارت ایسی جگہ کہ جہاں سے اسے لیا گیا وہ اگر قطعی ہو اور اس سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ ہر خاص اور عام بندہ جانتا ہے تو اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے اور اگر وہ بات ہر خاص و عام نہیں جانتا ٹھیک ہے یا وہ بات جو ہے وہ ایسی قطعیات سے ثابت نہیں ہے تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہوتی اچھا ضروریات مذہب اہل سنت یہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا علم تو سب کو ہوتا ہے علم سب کو ہے لیکن جہاں سے ہم لے رہے ہیں وہ بات قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے یعنی وہاں پہ شک و شبے کی یا اس میں کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے کوئی دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ اس آیت کا یا اس حدیث کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے تو اگر ایسی بات ہو کہ جہاں سے لے رہے ہیں وہ قطعی نہیں ہے یعنی وہاں پر شکو شعبے کی گنجائش موجود ہے یا وہ ہے تو قطعی ہی قرآن کی آیت سے لے رہے ہیں لیکن اس کے معنی مختلف ہیں وہ معنی ایسے ہیں کہ اس میں دو دو معنی بنتے ہیں یہ معنی بھی بنتا ہے اس کا یہ معنی بھی بنتا ہے تو پھر وہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہے ان میں سے باتیں جو ہوتی ہیں وہ ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتی ہیں اس کی تعریف امیر علیہ سنت نے یہ بیان کی کہ وہ باتیں جن کا دین ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں ان کا منکر کافر نہیں اگر یہ بات ضروریات مذہب اہل سنت سے ہو تو ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے اس کی مثال ایک یہ ہے کہ جیسے عذاب قبر ہے قبر میں جو بندے کو عذاب دیا جائے گا جو ثواب دیا جائے گا یہ ہمارے جو مذہب اہل سنت ہے اس کے مطابق ہے ایک گمراہ طرکہ موتضیلہ کا گزرا ہے پرانا قدیم وہ اس کے منکر تھے لیکن چونکہ عذاب قبر کا ثبوت قطعی نہیں ہے اس وجہ سے اس ب... اس کے منکر کو کافی نہیں کہا جائے گا البتہ وہ دائرہ سنیت سے خاری جو گمراہ ہے اور گمراہ جو ہے یہ کو عام بات نہیں ہے گمراہیت یہ بندے کو سنیت سے خارج کر دیتی ہے اور این ممکن ہے کہ موت کے وقت ایسے بندے کا ایمان بھی چھین دیا جائے تو ضروریات مذہب اہل سنت جو ہے وہ ان, ان کا جو منکر ہوتا ہے وہ اگرچہ کہ کافر نہیں مگر وہ دائرہ سنیت سے خارج اور گمراہ ہے یہ چند باتیں جو آج کے حوالے سے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ان میں سے اکثر باتیں جو ہیں وہ امیر رسنت کی تصنیف خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے اندر موجود ہیں ان اللہ تبارک و تعالی اب جو ہمارا آگے کا جتنے بھی درس چلیں گے وہ یہی ہوں گے یا تو وہ ضروریات دین سے ہوں گے عقائد سے متعلق جو بھی ہیں یا پھر وہ ضروریات مذہبِ اہل سنت سے ہوں گے کہ ضروریات دین بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام میں رہے اور ضروریات مذہب اہل سنت بھی بتائی جائیں گی کہ جن کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت کے اندر بھی رہے تو کچھ کتابیں جو آپ کی سہولت کے لیے مرتب کی گئی ہیں اور وہ مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ بھی ہیں کوشش فرما کر یہ آپ حاصل فرما لیں ان تبارک و تعالی آئندہ جو ہمارے دروس ہوں گے جو جو ہمارے اسباق ہوں گے اس میں یہ کتابیں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی پہلی کتاب باہری شریعت ہے امیر علیہ السلت کی تصنیف کفریہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب غیبت کی تباہ کاریاں تکبر شکر منہار العبدین مدنی قائدہ نماز کے احکام جہنم میں لے جانے والے اعمال فیضان زکوٰۃ اور اس کے علاوہ امیر علیہ سنت کی جو وضو ناپاکی حج اور نماز کے طریقے پر مشتمل سیریز ہیں یہ انشاءاللہ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جتنے بھی ہمارے اسباق ہوں گے ان میں سے ایک موتد بھی تعداد ایک اچھی تعداد جو ہے وہ آپ پہلے ہی سے تیار کر کے اس کا مطالعہ کر کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آپ کے معاون ثابت ہوں گی رب العزت اللہ و ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیقہ فرمائیں